السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يلا يوم الدين أما بعد معذز ناظرين ومشاهدين آج اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیاری پیاری وصیتیں لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج جن وصیتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا بے حد اہم ہیں اور یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں حد اہم ہوتی ہیں لیکن یہ جو وصیتیں ہیں یہ بھی بہت ہی اہم ہیں یہ باتیں آپ نے ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھیں آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں یہ حدیث سرن ترمیزی کی ہے اور صحیح روایت ہے امام البان رحمۃ اللہ عنہ اس کو حسن قرار دیا ہے اور حدیث یہ ہے کہ انبی حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخدِّّ الكلمات فيعمل بهن او البہن من المل بهن فقال ابو حرح رضي الله تعالى عنه فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكون أعبد الناس ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم یہ سورن ترمیزی کی حسن روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے ہی مشہور صحابی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بار بار احادیث کی کتابوں میں انہی کا ذکر آتا ہے ان کا نام تھا عبدالرحمان بن سخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے ان کا تعلق تھا پچیس سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی سب سے پہلی جنگ جس میں انہوں نے اللّہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی وہ غزو خیبر ہے جب وہ یمن سے نکلے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جنگ میں مصروف تھے تو وہ بھی قافلے کے ساتھ وفد کے ساتھ وہیں چلے گئے اور اس طریقے سے اس جنگ میں شرکت کا انہیں موقع ملا اور شہادت ملی سب سے زیادہ حدیث انہی سے روایت ہیں بڑے بڑے صحابہ خلفائے عربہ اور عشر مبشرہ دیگر صاحب کرام باقاعدہ ان سے علم حاصل کرتے تھے ان سے پوچھتے تھے ان سے سوال کرتے تھے ان سے حدیثیں سنتے تھے اور یہ اصحاب صفا میں سے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی حدیثوں کو یاد کرنے میں وقف کر دی ہمیشہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے آپ کی ملازمت اختیار کر لی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی یہ شروع شروع میں حدیثوں کو سنتے تھے تو بھول جاتے تھے تو انہوں نے اللہ کے سر صلی اللہ علسم شکایت کی تو میں نبی بھی ان سے دعا کی ان کے لیے دعا کی تو اللہ رب العامن نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اس لیے سب سے زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان سے محبت ایمان ہے ان کی والدہ کا نام تھا میمونہ یہ بھی اسلام قبول کر لی تھیں اور مسلمان ہو گئی تھیں سن ستاون ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سینتالیس سال کے بعد ان کی وفات ہوئی تو یہ مختصر طور پر میں نے ان کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کیونکہ عام طور سے آپ لوگ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو مسلمان کا جسے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا نام نہ معلوم ہر کوئی جانتا ہے کہ بڑے عظیم صحابی سب سے زیادہ حدیثوں کے بات کرنے والے ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے شہر سے فرمایا کہ کون ہے مجھ سے جو ان باتوں کو لے گا اور ان کے اوپر عمل کرے گا اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کون ہے مجھ سے جو پانچ باتیں سیکھے اور ان کے اوپر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرنا چاہتے آپ نے یہ ترغیب دلانے کے لیے جذبہ اور جوش پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہے اور یہ تدریس اور وعض و نصیحت کے آداب میں سے ہے یا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا جائے اور کس طریقے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذور کرائی جائے انہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان سوال کرے اور ایسی بات کہے ہے کہ سارے لوگ توجہ سے اس بات کو سنیں تو میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ابو ہوضی اللہ عں نے کہا کہ میں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو حرض اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عرماتے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میرے ہاتھ کے اندر ہی پانچ باتیں آپ نے گنائیں یہ آپ کا توازو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک ساری تھی آپ کا حسن اخلاق تھا کہ آپ نے باقاعدہ ان کے ہاتھ کو پکڑا ابو حرضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو اور اس طریقے سے ان کے ہاتھ کے اندر پانچوں باتیں آپ نے گنائیں یہ شفقت آپ کی تھی اور یہ آپ کا توازو تھا ایک معلم کے لیے ایک دائی کے لیے ایک مربی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے محبت اور پیار سے پیش آئے ادب اور احترام سے پیش آئے آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کے ہاتھوں میں پانچوں باتیں آپ نے گنائی کیے پانچ باتیں ہیں جو میں تم سے یا آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے اپنائیت جھلکتی ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں سے ملتے تھے اس لیے جو بھی صحابی آپ سے ملاقات کرتا تھا وہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ مجھے سے پیار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ مجھ سے محبت کرتے جب کہ آپ کے طریقہ سب کے ساتھ ہوا کرتا تھا سب سے پیار محبت سے اپنائیت کے ساتھ توازو کے ساتھ حسن اخلاق ادب احترام کے ساتھ آپ سب کے ساتھ پیش آتے تھے ہر صحابی ہر ملاقات کرنے والا یہی سمجھتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ مجھے سے محبت کرتے اور یہ موقع پر سوال کر بیٹھے بناس اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں تمہارے امی نے فرمایا کہ ہفتے عائشہ سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں عورتوں میں نہیں مردوں میں پوچھ رہا ہوں تمہارے ابھی نے کہا کہ ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے پھر کہا کون کہ کہا عمر پھر اس کے بعد عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے تو یہ سوال کیوں اٹھا کیونکہ ان کے دل کے اندر آپ کے ملنے کا جو طریقہ تھا انداز تھا انہیں لگا کہ سب سے زیادہ آپ مجھے سے پیار کرتے محبت کرتے تو آپ سب سے محبت کرتے تھے اب ظاہر بات ہے وہ بکر صدیق کی زیادہ قربانیاں ہیں ان کی زیادہ خدمات ہیں اسلام کے لیے مرے فاروق کی خدمات ہیں ان کی نے کیا ہیں تو اس مجھے سے ورنہ سب سے زیادہ آپ محبت سے پیش آتے تھے اور کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے دل میں ہماری محبت کچھ کم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس طریقے سے پانچ چیزیں گنائیں سب سے پہلی بات ہماری میری فرمائی تقلم اعبد الناس حرام چیزوں سے بچو حرام کردہ چیزوں سے بچو جو حرام ہیں ان سے بچو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد یا عبادت گزار بندے ہو جاؤ گے ہر انسان کی تخلیق اللہ کے بعد کے لیے ہوئی ہوما خلط الجنا ولی صبد ہم نے ہر انسان کو ہر جن کو انسو جن کو اپنی عباد کے لیے پیدا کیا ہماری اور آپ کی تخلیق اللہ کی بات کے لیے ہوئی ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ سب زیادہ متقب پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا عابد بنے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ مقصد ہماری زندگی سے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے جو ثانوی چیزیں ہیں جو دوسرے درجے کی چیزیں ہیں انہیں اپنی زندگی کا ہم نے مقصد بنا لیا ہے اور جو اصل مقصد ہے جس کے لیے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی تخلیق ہوئی پوری کائنات کی تخلیق ہوئی اس چیز کو انسان بھول بیٹھا ہے اور وہ دوسری چیزوں کو اس پر فوقیت دے رہا ہے تمہارے بھی نے فرمایا کہ اگر تم سب سے زیادہ اللہ رب العامین کے بعد گزار بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچے وہ اللہ رب العالمین کا عابد نہیں ہو سکتا ہے وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں یہ بات میں بار بار کہتا ہوں یہ حدیث مجھے پہلے نہیں معلوم تھی اور جب یہ حدیث معلوم ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ جو بات میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ عبادت کے لیے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے یعنی عابد ہونے کے لیے متقی پرہزگار ہونے کے لیے اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ شرک ہے لہذا اگر کوئی انسان شر کرتا ہے تو متقی نہیں ہو سکتا عابد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہی نہیں اللہ کی سب سے بڑی عبادت توحید ہے اس کی زندگی سے توحید غائب ہے توحید خالص نہیں ہے پکا اور سچا ایمان اس کی زندگی میں نہیں ہے اس کے دل میں نہیں ہے اس لیے وہ پکا عبادت گزار نہیں بن سکتا اللہ نے جو چیزیں حرام کی سب سے بڑی چیز سب سے بڑا منکر اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا لہذا اس سے بچنا انسان کی دے سب سے اولین ضروری ہے، ضرورت ہے سب سے ضروری ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسے لوگوں ہی کے لیے امن و امان ہے اللہ جین امن بس ایمان ظلم و جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے شرک سے پاک رکھا شرک سے آمیزش نہیں کی شرک سے ملاوٹ نہیں کیا یہاں ظلم سمرا ظلم اکبر شرک ہے جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری کے اندر اس کی تفسیر فرمائی وہ دِی تفصیل بخاری کے اندر موجود ہے اللہ کا الامن ایسے لوگوں کے لیے امن ہے وہ محتدون اور یہی ہدایت یافتہ ہے امن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ کرتا ہے بیماریوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے اور ناجائز چیزوں میں پڑنے سے اللہ تعالیٰ فضیحتوں سے اور سریقے سے رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان دیتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں امن دیتا ہے قبر کے عذاب سے قبر کے فطرے سے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے جنت میں داخل نصیب کرتا ہے آخرت کے اندر جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے یہ امن ہے آخرت کا کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جیسا کہ اللہ ابراہم نے فرمایا کہ فمن ذیعہ انارجنت فقت فاض جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جنت میں اسے داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو جہنم سے بچا لینا یہ بہت بڑی کامیابی بہت بڑی شہادت کی بات ہے تو شرک سے بچنا ضروری ہے انسان کے لیے وہ ہم اور یہی ہدایت یافتہ وہی انسان ہدایت پر ہے جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے اگر وہ شرک سے محفوظ نہیں ہے تو ہدایت پر نہیں ہے وہ دلالت پر ہے گمراہی پر ہے توحید کے پوزٹ شرک ہے اگر انسان توحید پر ہے تو ہدایت پر ہے صحیح راستے پر ہے جنت کی راہ پر چل رہا ہو، اور اگر وہ توحید پر نہیں ہے شرک ہے اس کے یہاں تو جہنم کی راہ پر چل رہا ہو دلالت اور گمراہی کے اوپر ہے لہذا امر امن و امان کے لیے ہدایت کے لیے توحید شرط اولین ہے جو انسان شرک کرتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا جب وہ ہدایت پر نہیں تو متقی نہیں ہو سکتا پرہیزگار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا عابد نہیں ہو سکتا وہ کتنی ہی نماز کیوں نہ پڑھے تحجد کا اہتمام کرے لمبی داڑھی ہو اس کے پاس روزہ رکھے زکات دے حج کرے ہر نیک اعمال کرے لیکن اگر اس کے یہاں شرک ہے تو ان اعمال کی اللہ رب الامن کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے یہ معیار ہے عبادت کا تقوا پرہیزگاری کا توحید اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا اللہ رب الامن نے فرمایا قران کی اب بہت ساری آیتوں میں جہاں اللہ ابرام نے عبادت کا حکم دیا ہے وہیں کہا کہ اللہ کی بات کرو ولاش رکو بھائی شیاح او بد اللہ ولاش رکو بھائی شیح اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو تو عبادت اسی وقت فائدہ مند ہوگی جس عبادت کے اندر شرک نہیں ہوگا اگر شرک آ جائے تو پھر وہ عبادت بھی باقی نہیں رہ جاتی اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لہٰذا شرک سے بچانا انسان کو اپنے آپ کے لیے بے حد ضروری ہے اگر وہ شرک سے نہیں بچاتا ہے تو وہ عابد نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا قبر کے عذاب اور فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ممکن ہے دنیا کے اندر پریشانیوں سے بچ جائے اور یہ اس کے لیے وبال ہوگا اس کے لیے یہ ڈھیل ہوگی لیکن آخرت میں اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا لہذا وہی عابد ہے جو شرک سے دوری اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العامن کے دیگر احکامات پر عمل پیرا ہوتا تو سب سے بنیادی شرط ہے عابد ہونے کے لیے متقی اور پرہزگار بندہ ہونے کے لیے اللہ رب العلامین کی نظر میں کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے شرک تمام عبادات کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اس کی عبادات باقی نہیں رہتی اگر کسی نے شرک کر لیا اس کا حزبت باطل اس کا عمرہ باطل تمام عبادات باطل ہو گئی گویا کہ اس نے عمل کیا ہی نہیں جب عمل ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا کیسے ہوگا وہ شرک نے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا تو شرک سے بچنا انسان کے لیے بے حد ضروری آپ کو معلوم ہے کہ اگر شہد ہو اور شہد کے اندر اگر سرکا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارے شہد کو خراب کر دیتا ہے شہد کتنی مفید غذا ہے اللہ رب نے اس کے اندر شفا رکھا ہے بہترین غذا ہے شہد لیکن وہ شہد خراب ہو جاتا ہے کتنا شہد کیا ہے ایک قطرہ ڈال دیجئے آپ شرکا انہیں گھر پورا برباد سب کچھ ختم وہی چیز ہے عبادات کے اندر دین کے اندر کہ اگر انسان اللہ کے بات تو کرتا ہے نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے نوافل تحجد کا اہتمام کرتا ہے خدمت انسانیت کرتا ہے خدمت خلق کرتا ہے شدہ رحمی کرتا ہے لوگوں خیال لگتا ہے لیکن اللہ جس کا سب سے بڑا حق اس کا خیال نہیں رکھتا اس کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے آدمی کے سارے اعبال کو عبادات کو اللہ برباد کر دیتا ہے اللہ فرمان علیہ اشرک حبت اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا کہا بولو اشرک اللہ حبت اگر وہ شرک کر لیں اللہ ان کے سارے امال کو برباد کر دے گا تو اسے معلوم ہوا کہ شرک سے بچنا ضروری اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز شرک ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے سب سے پہلی چیز بندے پر توحید واجب ہوتی ہے اور شرک سے دوری شرک سے اجتناب شرک کو ختم کرنا اپنی زندگی سے لہذا اگر شرک ہے انسان کے عمل میں تو اس کے سارے امال برباد ہوگے اس نے عمل کیا ہی نہیں بیکار سب ضائع برباد پوری زندگی اس کی برباد کوئی فائدہ اس کا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب شرک کو معاف نہیں کرے گا اور باقی گناوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو, کو نفاذ کو جو بڑے بڑے یعنی بلا شرک بلا کفر بلا یہ س... ان کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا یہ لوگ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے تو اس لیے سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے اتق محارل تمام حرام کردہ چیزوں سے بچو تبھی تم اللہ رب العامن کے عابد بنو گے یہ نہیں کہ بات نماز بھی پڑھو اور شرک بھی کرو اللہ کو بھی پکارو غیر اللہ کو بھی پکارو ایسا نہیں چلے گا یہ دو رخی نہیں چلے گی سب کو چھوڑ کر کے تمام بابودان باطلہ کے انکار کر کے ساری عبادات کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کی بات کرو گے تب اللہ رب العمین کے شکر گزار نے بندے بنو گے تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری انسان کے لیے تبھی جا کر کہ وہ عابد بندہ بنے گا ورنہ نہیں بن سکتا ایسے ہی حرام کردہ چیزوں میں شرک تو سب سے بڑی چیز میں نے بیان کیا اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں جھوٹ ہے غیبت ہے خوری ہے اور اس طریقے سے بہت ساری حرام اللہ رب العمی نے حرام چیزیں کی ہیں رشوت ہے ناجائز قبضہ ہے کسی کے مال پر جائیداد پر کسی کو تکلیف دینا تو جو بھی شریعت کے اندر حرام ہے ان تمام چیزوں سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے. تمام چیزوں سے تبھی حقیقی معنوں میں بندہ اللہ ابامن کا عابد بندہ بنتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے لیکن اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کا ارتقاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے اور اگر ماف نہیں کرے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا تو جتنی سزا اللہ نے رکھی ہے اس کے لیے اتنی سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے کر کے آئے گا لیکن جو شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے ایسے بندے کے لیے جہنم سے نجات نہیں ہے اللہ نے ایسے بندوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانا ہمیشہ میں جہنم کا ہے لہذا سب سے زیادہ جس چیز سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ شرک ہے ہمارے بھی نے وسیع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو شریف بلّہ ان قطل او حرقت ابو ذر رضی اللہ انہوں کو کہ تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا سنگین جرم ہے یہ بہت خطرناک جرم ہے یہ یہ معمولی بات نہیں شرک کرنا اللہ ہر براہمن کے ساتھ کھاتے اللہ کی ہیں اور گنگائیں کسی اور کا یہ اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا یہ اللہ نہیں برداشت کرے گا یہ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوتی ہے تو انسان کو شرک سے بچانا اپنے آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج ہمارے معاشرے میں الگ یعنی معیار بن گیا ہے لوگ داڑھی والے کو دیکھتے ہیں لوگ نماز روزہ کو دیکھتے ہیں اسے کہتے بہت نیک انسان ہے بہت پرہیزگار انسان ہے حالانکہ وہ شرک اگر کرتا ہے تو اللہ کے یہاں پرہیزگار نہیں ہے وہ یہی اصل معیار ہے جو معیار اللہ نے دیا ہے یہ دین اللہ کا ہے یہ ہمارا اور آپ کا دین نہیں آسمان سے اتارا ہوا دین ہے اس دین میں جو معیار ہے وہی معیار رہے گا وہی کسوٹی اور پہچان رہے گی ہم اور آپ کوئی نیا معیار بنا نہیں سکتے کہ آپ کوئی نیا معیار قائم کر لیں داڑھی دے کر کے ٹکنے سے اوپر کپڑا دے کر کے اور اس طریقے سے روزہ نماز دے کر کے ان کے سجدے کے پیشانی پر سجدے کے نشانات دے کر کے ہم کے بہت متقی ہے بہت پرہزگار ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ شرکی بھی کرتا ہے غیر اللہ کے نام پر نظر بھی دیتا ہے قبروں کا تواب بھی کرتا ہے غیر اللہ کی قسمیں بھی کہتا ہے اور اس طریقے سے شرکیا اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی بندہ نہیں ہے پرہیزگار بندہ نہیں ہے کان کھول کر کے سن لیجئے اور میں بات بار بار کہا کرتا تھا اس سے پہلے اس لیے جب مجھے یہ حدیث بنی اتنا خوش ہوا میں اس حدیث کو سننے پڑھنے کے بعد کہ میں جو بات کہا کرتا تھا تقوا کے لیے دین داری کے لیے عابد بننے کے لیے شرک سے اور عبادت اور بچنا ضروری ہے یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے حدیث جو آپ کے سامنے میں نے آج پڑھی ہے سب سے بڑی دلیل ہے کہ شرک کرنے والا بندہ یہ متقی نہیں ہو سکتا ان اکرمکم کرم کم ان متقی نہیں ہو سکتا وہ کیونکہ اس نے اللہ کی اس نے تکریم نہیں کی اس کے اندر تقوی ہی نہیں اللہ کا تقوی سب سے پہلے انسان کو شرک سے بچاتا ہے توحید پر ابھارتا ہے توحید پر قائم رکھتا ہے لہذا شرک سے بچنا انسان کے لیے بے حد ضروری سب سے بڑا گنا ہے شریف شریعت کے اندر نہیں پوری ہے جتنی بھی شریعتیں آئی ساری شریعتوں کے اندر شرک سے بڑا کوئی گنا نہیں تھا توحید سے بڑی کوئی عبادت نہیں تھی پورے دنیا جو دین آیا ایک دین دین توحید سب کے یہاں ہر نبی کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہوا کرتا تھا تو ہمارے بیرفرما اطلم المحارم تکن عبد الناس اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو سب سے زیادہ تم اللہ ہربلامین کے کیا ہو جاؤ گے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے اس کے بعد ہماری برفرما کہ وردا بما قسم اللہ علق تکن عغناس اور اللہ نے جو تمہارے لکھ دیا ہے تقسیم کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے مالداری میرے بھائیوں دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے. وہ انس... کتنے ایسے فقیر لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہی مالدار کتنے ایسے مالدار ہیں ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں لیکن حقیقت میں وہ مالدار نہیں وہ فقیر اور غریب اور محتاج اور مسکین ہے وہ کیونکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے. اصل مالداری قینت کی مالداری ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی مالداری قدعت کی مالداری اللہ نے جس کو کناز سے نماز دیا وہ سب سے مالدار انسان ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور راضی رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کو اللہ رب نے جو روزی دی ہے جو دولت دی دنیا کی کوئی بھی جو چیز دی ہے انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے اوپر راضی رہے کیونکہ یہی اصل مالداری ہے مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے میں نے بیان کیا کتنے مالدار دنیا کے اندر ہیں پیسے کی کس, کمی نہیں ہے آپ ان کے پاس چلے جائیے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے خدمت خلق کے لیے آپ کو ایک روپیہ نکال کر کے نہیں دیں گے وہ الٹا آپ سے مانگیں گے الٹا آب سے مانگیں گے لیکن جب ان کی آپ زندگی دیکھیں گے ان کی دعوتیں ان کی پارٹیاں ان کا ان کی شادی بیاہ اور دیگر چیزیں تو اسراف اور فضول خرچی اتنی زیادہ کہ ایک ایک پارٹیوں میں لاکھوں لاکھ روپیے خرچ کر دیں گے لیکن مسجد مدرسے کے نام پر خیر اور بھلائی کے نام پر دس روپیہ بھی آپ کو نہیں دیں گے الٹا تانا کسیں گے اور الٹا ذریل کریں گے اور رسوا کریں گے مختلف بہانے بنائیں گے تو یہ مالداری اصل نہیں ہے اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے کنات ہوتی ہے جس انسان کو کنات مل گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا کاات کے اندر انسان کے لیے عزت ہے بھلائی ہے سکون ہے اطمینان ہے اور انسان کی زندگی بڑی سکون کے ساتھ گزرتی ہے انسان کا کرے اور حلال طریقہ اپنائے مال کماؤ خوب مال کماؤ کوئی مال کمانے سے منع نہیں کرتا ہے کہ مال نہ کمائے لیکن کنات کے ساتھ حلال طریقے کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے حرام طریقہ نہ اپناؤ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی حمد بھی بیان کرو جو بھی ہے کنات کرو اور آگے کی تلاش میں رہو لیکن حلال طریقے سے روزی شریعت کے اندر حرام نہیں اللہ کا فضل ہے کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے کتنے بڑے بڑے مالدار تھے ابو بکر صدیق عثمان غنی عبدالمان بن عوف اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی کافی دولت ان کے پاس تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنا مال دیا کتنی بڑی بادشاہت اللہ رب کو طا فرمائی یہ سب خزانے اللہ رب الامن کے زمین کے اندر زمین کے اوپر تو مال اللہ رب العامن کا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اللہ مال سب کو دیتا ہے لیکن تقوی دینداری ایمان توحید اخلاص اس بندے کو دیتا ہے جس بندے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے دین کا علم سے دیتا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اس لیے یہ بہت اہم اصول ہمارے بھی نے فرمایا اگر انسان ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیں تو آج ہماری زندگیوں میں اجیرن ہے بے چینی ہے اضطراب اور قلق ہے اور دنیا کے پیچھے مارا ماری اور بھاگم بھاگ ہے دنیا کے پیچھے انسان پڑا ہوا سب کچھ ٹا دے رہا ہے عبادت چھوڑ دے رہا ہے نماز چھوڑ دے رہا ہے مال کے لیے شرک بھی کر لیتا ہے اور بھی حرام چیزوں کا انتخاب کر لیتا ہے سب کچھ صرف مال کے لیے دولت کے لیے یہ کیا ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ کی ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں اللہ نے جو تقسیم کے اس پر راضی ہو رہی ہے اور حلال طریقہ اپنائیے دعا کیجیے حلال طریقہ اور یاد رکھیے کہ مال انسان کو عقل سے نہیں ملتا اگر مال انسان کو عقل سے ملتا تو دنیا کے اندر اور چوپائے یہ کوئی اس میں زندہ نہیں رہتا سارے جانور مر جاتے لیکن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی روزی دیتا سب کو اللہ ابراہین روزی عطا فرماتا ہے جانوروں کو اور اس طریقے اسٹیل قو کو سب کو اللہ ابراہین رزق عطا فرماتا ہے تو اس لیے رزق یہ عقل کی بنا پر نہیں ملتی ہے آپ کوشش کیجئے حلال طریقہ اپنائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ البرامین اپنا فضل دے گا لیکن حرام نہیں حرام سے بھی انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ غلامین نے اس کے لیے لکھ دیا ہے جتنا اللہ غلامین اس کے لیے لکھ دیا اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا روزی اللہ نے لکھ دی ہر انسان کی عمر لکھ دی روزی لکھ دی ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں لہذا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ غلام نے لکھ دیا ہے جیسے ہم موت سے بھاگتے ہیں لیکن موت آ کر کے ہم کو پکڑتی ہے ایسے رزق سے بھی اگر ہم بھاگیں گے لیکن اللہ نے جو رزق لکھ دیا اتنا رزق ہم کو مل کر کے رہے گا اللہ اس کے لیے اسباب ضرور تیار کرے گا اللہ مسبب ببول ہے لہذا حلال طریقہ اپنائیے حرام طریقے سے بچیے اسی میں غنیمت ہے اسی میں سکون ہے اسی میں اطمینان ہے آج کتنے لوگ مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مال کی کمی بھی ان کے پاس نہیں ہے لیکن ان کی زندگی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے بے چینی اور بچے خراب بیوی خراب ہمیشہ ٹینشن کیوں ٹینشن ہے یہ کیونکہ حرام طریقے سے مال کماتے ہو. اور ہمیشہ دولت کے پیچھے دولت کے لیے سب کچھ قربان کر سب کچھ ہے یعنی ان کی نظروں میں سب ہیش ہے اللہ کے عبادت دین سب کچھ صرف مال چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے ان کو مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں میرے بھائی مال سب کچھ نہیں ہے مال ہونا چاہیے ضروری ہے مال انسان کی زندگی کے لیے لیکن قناعت کے ساتھ حلال طریقے سے اللہ جو دے اس پر راضی رہیے اللہ جو عطا کرے اس پر راضی رہیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ ہر بلامی نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں آنکھ دماغ عقل ہاتھ پاؤں سوچ ساری چیزیں اور اس طریقے سے اسلام جو سب سے عظیم دولت ہے اللہ نے ہم کو نماز رکھا ہے بولنے کی طاقت سوچنے کی طاقت دیکھنے اور چلنے پھرنے کی طاقت اور دیگر طاقتیں اور نعمتیں اور مال یہ سب رزق ہے اللہ عرب کا اولاد رزق ہے صحت رزق ہے اور اس طریقے سے علم رزق ہے اسلام رزق ہے اللہ عبین کا سب سے بڑا اور اس سے صحت رزق ہے زبان بولنے کی طاقت رض سب رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا سب اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس پر قناعت اختیار کیجیے اور حلال طریقہ اپنائیے تو بہت اہم اصول بہت اہم نصیحت ہے ہمارے لیے اور سب کے لیے ہر مسلمان ہر شخص کے لیے کہ اگر ہم اس کو اپنے زندگی میں نافذ کر لیں تو انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کی زندگی میں کوئی قلق اور بے چینی نہیں رہے گی الحمدللہ اور اس طریقے سے خود صحیح رہے گا بچے صحیح رہیں گے اولاد اور اس کو اس کی بیوی بی تمام لوگ صحیح رہیں گے سب کی زندگی میں سکون رہے گا تو یہ دو وصیتیں آج آپ کے سامنے شرے کی گئی ہیں انشاءاللہ اللہ باقی جو تین باتیں ہیں ان اگلے کے اندر ہم بیان کریں گے اللہ رب عمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دامین وصلی البینہ محمد ولا علی وساب ازمین ضراک اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ